رحمن الحمۃ الحمد اللہ محمد وحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ اور باقی تمام شاغ برادران سب کو سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب تعوت شریف میں سے درہمبر الحمد اندرہ نمبر تین سو سینتالیس ابلیگ پچپن ہے ففٹی فائیو تین سو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی پھر تعداد ہے اور پچپن جو ہے ففٹی یہ جو ہے دعائے صبحیہ کا جو صبح کی فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے ہاں اس کے جو ہے تعداد ہے دس نمبر پچپن اور پیراگراف نمبر نو جس میں سولہ نور کا لبت تقرار ہوا تھا وہ الحمدللہ للہ علیہ بارکان تب پہنچایا ابھی اسی کا تکمیل ہے یہ پیراگراف بھی پیراگراف نمبر دس سے نی دسواں وہ یہ ہے اللّہ النََََََََََ نورؤ وات نورؤ وزد نورنع نوری یا نورو, یا نورو یا نورو یا نورو یا مدبر الامور یا مقدر الاعوام و صلی علی نََََََََََوی محمد و یہ دعا جو ہے نمبر دس ہے تو اس میں پہلا دعا جو ہے پیراغ نمد دعا من دعا نمبر, میں دو دو نمبر ہے اللّہ علی نوراً اللّہ علی نوراً اس میں یہ ہے اللّہ مجعلن. پہلے تھا اللّہ علی نوراً یہ اللہ میرے لئے ایک نور عطا کرے میرے دل میں میرے کان میں میرے آنکھ میں میرا آگے میرے پیچھے تھا اب اس میں کہہ رہے ہیں اللّہ اے اللہ عج ال نورا اللہ مجھے خود نور بنا دے ہاں جی اے اللہ مجھے خود نور بنا دے ہاں یہ معنی ہے اللّہ اے اللہ پروانگار ایج الس عج الگ لح سے جالیہ جالو سے عج الفیر عمل حاضر معروف شکا ہے یعنی اے اللہ تو قرار دو تو قرار دے دو تو بنا دو تو پیدا کرو یہ معنی دیتے ہیں یہاں قرار دینا زیادہ مناسب ہے کہ اللّہ مجع اے اللہ قرار تو مجھے قرار دے تو مجھے قرار دے اللہ مجلِّ اے اللہ تو مجھے قرار دے ہاں جی تو مجھے قرار دے تو مجھے بنا دے نوراً دونوں من سہے ہاں جی یہاں کرا دینا و بنانا دونوں سے ہی یہ معنی برابر آ رہا ہے کہ اللہ مجھے سرا پر نور بنا دے مجھے نور کرا دے مجھے خود سرا پر نور کرا دے یہ معنی بن جائے گا نورو اللہ نورولہ تو کرا دو اللہمچ ال یعنی اللہ تو مجھے قرار دو اللہ مجلنی اے اللہ تو مجھے قرار دو تو مجھے بنا دو کیا چیز نور نور تو مجھے خود نور بنا دو تجمہ یہ کہ پرور مجھے خود نور بنا دے مجھے خود روشنی بنا دے پرو دگارہ مجھے سراپا روشنی بنا دے اللہ نے تجمہ کیا ہے شیخ حوثین تجمہ لے کے مجھے نور بنا دے یہ سارے تجمہ سے یہ اور جناب سید خورشید عالم تھوڑا تجمہ خالص لفظی تجمہ ہے اور علامہ نے تھوڑا سا اس میں ذوقی اس میں شامل کیا ہیں باقی دو تجمہ کے کلام اور ذوق کا بھی تھوڑا داخل ہے اس میں تو کا بنداخی نے تجمہ کیا علامہ مجھے خود نور بنا دے مجھے خود روشنی بنا دے مجھے خود روشنی قرار دے ہاں اور یا مجھے سرا پر روشنی بنا دے یہ تجمل زیادہ جامہ تر ہے کیونکہ اس پیراگراف سے جو ہیں قبل کی پیراگراف نمبر نو میں اللہ تعالیٰ سے بہت اعضاء کے لیے بہت سے اعضاء کے لیے بہت سے اعضاء کے لیے اللہ تعالیٰ سے نور طلب کیا کہ الحمچ علی نور اے اللہ میرے لیے قرار دے میرے دل دل میں ایک نور میرے کان میں ایک نور میرے آنکھ میں ایک نور اس طرف مختلف اعضاء کے لیے نور مانگا تھا ہاں جی ہزار نور طلب کیا پھر جسے جہاد میں بھی نور طلب کیا اللہ میرے آگے نور قرار دے میرے پیچھے نور قرار دے میرے دائیں میرے بائیں میرے اوپر نیچے یہ سب جو ہے اس سے پہلے والی دعا میں آ گیا تھا دعا نمبر نو میں اب اس پیراگراف میں اس پر تاکید ہی اضافہ ہوگا گیا ہے جی اس میں تاکید ہوا اضافہ کرتے ہوئے دستے طلب بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور اللہ سے درخواست گزار ہے کہ اے اللہ مجھے خود نور بنا دے پہلے ایک ایک آزاد کے لئے ہاں جی بہت سے آزاد کے لئے اللہ سے نور کے درخواست کے ابھی فرماتے ہیں اللہ مجھے خود نور بنا دے یعنی میرے پوری وجود کو نور و روشنی بنا دے کو یا کہ مجھے سراپا خیر بنا دے نور بنا دے یعنی خیر بنا دے یہ نہایت جو ہے سابقہ ساری دعاؤں کا ایک یوں سمجھو ان سب کے اوپر اگر, اگر وہ ساری انوار جو ہے ایک اپنی جگہ سو سو ووٹ کا نور ہے تو وولٹیج کا تو یہ ایک حکیلا اللّہ اللہ نورا نیوں ایک ہزار وولٹیج کے ایک روشنی اس پر اور اضافہ کر میرے ان سابق انوار پہ یوں سمجھ میں آ جائے گا آگے دعا نمبر ہے دو اسی میں پیراگراف نمبر دس کا وہ آتی ان یعنی اللّہ اس کے شروع میں بھی ہے اللہم آت نے نورا آتا یو اس میں بھی آتی اللہ کے نون اللہ کے یا لکھے تین حفے نوں کو حرف حرف یہ ہے یہ ہاں جی اس کے یہاں کوئی معنی نہیں ہے یا میں کے معنی میں مجھے کے معنی میں آتی تو آتا کر تو یہ تین لفظ ہیں ہاں جی پہلا پھیلے دوسرا حرف ہے تیسرا عصو میں زمیر ہے تو آتی از پھیلے آتا یو تو اعتبار سے پھیلا عمل حاضر کا شیخاب مل کر حاضر ہے تو آتا یوت تعطا نینی عطا کرنا دینا دے دینا القاموس حصل میں تو آتی امر کیسے سے تو معنی یہ بنے گا تو عطا کر اے اللہ تو عطا کر تو دے دے تو عطا فرما ہاں جی یہ سارا گا یہ سارا معنی دے دے یہاں پر ہاں جی نی مجھے مجھ کو یہ معنی بن جائے گا تو نورن ایک نور ایک روشنی تو اللہ و آتی نے نورن تو پر آتاف یہ بھی اوپر والے جملے پر ہاں جی تو آج سے جملے کیوں مانے گا اللّہ الَََ نور اللہ او آتین و آتین نورن و اللہ علمہ نورن یہ جملے کا تھا اسے اللّہ پر ہی تو معنی یہ بن جائے گا کہ پرور دگارہ او تو مجھے ایک روشنی عطا فرما یعنی تو مجھے ایک اور روشنی عطا فرما کیوں بن جائے گا کیونکہ روشنی تو اس سے پہلے بہت ہی روشنی عطا کیا تھا پورے وجود کو بھی عطا روشنی بنایا اور اس کے اوپر ایک اور روشنی کا مطالبہ کر رہا ہے اور تو مجھے ایک اور نور عطا فرما ایک اور روشنی عطا فرما پورے وجود کو روشنی بننے کے بعد ایک اور نور یوں پورے وجود سو کا ایک وولٹیج دیا تھا اس اوپر ہزار کا ایک اور وولٹیج وال جلا جو ہے اللہ مجھے ایک اور نور عطا فرما ہاں جی ایک اور نور بھی عطا فرما پھر تیسری دعا فرماتی وزید نوراً علانور وزد نوراً علانور ضد زادہ یزید و ضا یادا اس کے مادہ ہے زاد یزید و زیادہ تَن زیادہ ہونا زیادہ ہونا زادہ عل و زیادہ تَن معنی اضافہ کرنا اسی سے ضد عمر کا سگا ہے اللہ سے دعا کریں اے اللہ زیادہ کر زیادہ اضافہ فرما زیادہ فرما زیادہ تن کے لغت میں انداز میں لکھا ہے زیادتی اضافہ ضد نقص کا کم کرنا نقص کم کرنا اور ضد اضافہ کرنا الاؤنس کے معنی بھی کیا ہے ہاں جی کام کی مقررہ اجرت کسی کام کی مقررہ اجرت کے علاوہ اور جو الاؤنس دیتے ہیں اضافہ دی جانے والی رقم فاضل و بقیہ چیز یہ سارے کے کہ یہاں دعا میں جو ہیں زیادہ کرنا اضافہ کرنا مناسب ہے وزید نوراً اے اللہ اضافہ کر دے زیادہ کر دے میرے ان سابقہ انوار پہ وزید نورن اللہ نوری چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آزاد کے لیے دعا مانگا پھر اللہ سے دعا کہ اے اللہ میرے پر وجود کو نور بنا دے پھر اس کے اوپر ایک اور نور بنا دے نور کا دے ایک اور نور کے اضافہ کریں ابھی دوبارہ فرمانے اے اللہ میرے ان سابقہ تمام انوار پر ایک اور نور بنا دے میرے نور پر اور نور کے اضافہ کریں میرے روشنیوں پر اور روشنی کا اضافہ کرے ہنج نور روشنی الات پر کے معنی میں نوری میری نور میر روشنی میری موجودہ روشنی جو پہلے سے ہے اس پر اور روشنی تمام اب آپ کو پتہ ہے پہلا میں ہر آزاد نے روشنی منگانا پھر پورے وجود کو روشنی بنانے کا اللہ سے دعا کیا پھر اس پر ایک اور نور دینے کا دعا کیا پھر فرمائے میرے نور پر اور نور کا اضافہ کریں تو یہ تیسرا جو ہے ہزار وٹیز کا اللہ سے ایک بلب کا اور جو نور کا اور مطالبہ کرے تو اے اللہ پرواں نگار میری موجودہ روشنی و نور پر اور روشنی نے یعنی نور کا اضافہ فرما ہاں جی میرے موجودہ روشنی پر جو سابقات تین چار نور اللہ سے مانگا ہر اضا کے لئے نور مانگا پھر پورے وجود کو نور کا اللہ سے دعا کیا پھر ایک اور نور کا اضافہ کیا اس پر مزید انوار کا اللہ سے دعا کریں اللہ میرے نور پر اور نور کا اضاف و فرما مانج تو اللہ جو ہے پروزگار میرے موجودہ روشنی نے نور پر اور نے نور کا عضاف فرما اس کا تجویم منج وزیر نوران اللہ نور سر خورشید صاحب نے یہاں تجمہ لکھا اور میرے نور پر نور زیادہ, زیادہ فرما اور میرے نور پر نور زیادہ فرما اور اس تجمے میں آخر میں لفظ فرما رہ گیا ہے یہاں فرما تجمہ اس میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا یہ نور و یا نور یا نور اس کو تین دفعہ تقرار کیا ہے جی اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھو پھر اللہ کے چونکہ اللہ سراپا نور ہے ہراپا نور لہٰذ اسی ذات انور سے جو ہے ذات منیر سے اللہ سے پھر روشنی طلب کریں تو یہاں پیراگراف نمبر نو کے زیت میں اللہ نور و سماوات ولارس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ یہاں نور سے مراد منور و منیر ہے منور دوسروں کو نور روشنی بخشنے والا منیر کا معنیوی خود روشن اور روشنی بخشنے والا تو یہاں پر بھی جب اللہ سے کہتے ہیں یا, نور یا نور یا نور یا نور یعنی اے روشن نور و روشنی عطا فرمانے والی ذات یوں مانا جائے گا یا اے ہر چیز کو روشنی بخشنے والی پاکزات یعنی اے نور و روشنی عطا فرمانے والی ذات بھی تجمہ صحیح ہے یا اے ہر چیز کو روشنی بخشنے والی ذات اے ہر چیز کو منور کرنے والی ذات ہر چیز کو روشن فرمانے والی ذات ہانجھ تو یا نور یا نور یا نور یعنی اے ہر چیز کو روشنی بچنے والی کاغذات اے ہر چیز کو روشنی بچنے والی پاغزات اے ہر چیز کو روشنی بچنے والی کاغذات تو یہ دعا جو ہے یہاں پر رہے ہیں تین نور ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو جب اللہ اور ہانجھ جب اللہ اس کائنات کے ہر چیز کو ہاں جی اللہ کو تین نور سے پخارا اور یہاں علمان فرمایہ اللہ منور نور سے مان منور ہے نور دوسروں کو روشنی بخشنے والا دوسروں اور خود دوسروں اور دوسروں کو نور عطا کھانے والا اے روشن اور روشنی بسنے والے ذات تو اس بات جب علماء اس کا نور نور سے روشنی بخشنے والا مانا کہ منور اور منیر کا معنی کیا روشنی بسنے والا اللہ نور سلماوت والا کے تجمے میں تو اسی جیل میں ایک دیار نور یا نور یہاں تین دفعہ تکرار ہوا تو اس نور الہ کے بارے میں تھوڑا توضیع ہے جب اللہ جو ہے ہاں جی اس کائنات کے ہر چیز کو منور فرمانے والی ذات ہے اور نور بخشنے والی ہے تو یقیناً اللہ کے ذات خود بھی سراپا نور ہے کیونکہ موتی و شے فاخد و شے نہیں ہو سکتی ہاں ایک ذات جو دوسروں کو روشنی بخش رہے ہیں اور خود روشن نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا خود نور نہ رکھتا دوسروں کو نور باشے یہ تو نہیں ہو سکتا لہٰذا یقیناً جب اللہ منور ہے دوسروں کو روشنی بخشنے والا ہے تو خود بھی سراپا نور ہے جس طرح سے دوشے و شے جو موتوشے نہیں ہو سکتے ہاں جی ایک چیز خود کے بعد کچھ چیز نہ ہو تو دوسروں کو کیسے دیں گے اللہ نور ہے سراپا نور ہے تو لہٰذا دوسروں کو نور بخش رہیں ہیں دوسروں کو روشنی کریں سورج کو منور کریں چاند کو منور کریں دن رات کے ذریعے سے دن کے سے پوری کائنات کو روشنی بش رہیں تمام ستاروں کو روشنی دیا اور نورا عقل نور, نور ہدایات نور ایمان نور بشرت یہ سب بھی اللہ ہی نے ہے نور وحی نور قرآن ہاں جی نور نبوت نور ولایت امامت یہ سب اللہ تعالیٰ کے معنیوی انوار ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کہ جس طرح جو ہے تمام صفات جی ذاتی ہے اور اللہ بذات عالم و قادر حج ہے اس طرح اللہ بذات نور ہے جی اور اس کو کسی نے نور نہیں باشا ہے بلکہ وہ ذات وہ ذات منور ہے وہ نور ہے جی اور نور عطا فرمانے والا ہے لیکن اللہ کے نور کی حقیقت جو ہے انسانی ادراک سے یقیناً باہر ہے ہاں جی کیونکہ جو ہے وہ ایسی پاک ذات ہے کہ لے سکوں اس لیے شوں کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز اس کے مسل نہیں ہے لہذا نہ اس کے ذات کے انسان کا محققہ و ادراک رکھتے ہیں اور نہ اس پاک ذات کے صفات کی حدود اور حقیقت سے ہم کماحقہ و ادراک پیدا کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے چونکہ اللہ کے پیارے نبی جو ہیں ہاں جی نو انسانی میں سے حتیٰ تمام انسان میں و جنات میں سے افضا ہے بعد از خدا بزرگ تو القصم مختصر شعراء نے آپ کے بارے میں کہا خدا کے بعد آپ ہی کا مقام ہے لیکن آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو ہے صبح نہ کا, کا حق نہ کا حقہ معرفت ہے اے اللہ جیدنی تیری معرفت ہونی چاہیے ہم سے نہیں ہو سکتا ہے تب اللہ کے پیارے رسول اللہ کی کما حق و معرفت سے یہ جس کا مظاہرہ کریں تو باقی ان تمام محلقات اپنے جو ہے حساب خود جانیں کیونکہ وہ ملغ ہے ہم مکیت اور مقایت کے لیے ملق کا ادراک یقیناً ناممکن ہے البتہ مقایت اپنی حدود تک کچھ ادراک کر رکھتے ہیں اس لیے کمل علم انسانی حضرت خاتم الانبیاء نے فرمایا صبح نہ کا معرف نہ کا حق معرفت یہ اللہ تو پاک و منظہ جیت نہ تیری معرفت کمی ہونا چاہیے ہم سے نہیں ہو سکا تو باقی معلوم تو خود اپنے حال خود اپنے حال جان لے تو لہذا جو ہے اللہ نور ہے اللہ منور بھی ہے اللہ منیر بھی ہے اور نور بخشنے والا ہے پوری کائنات کا نور اسی پاکزات سے ہے ہاں جی ہو سب سے زیادہ وہ سراپا نور ہے حقیقت نور اللہ ہی ہے باقی سب کا اللہ نے نورما شاید تو میرے دعا نے ہم ان دعاؤں کو کمارے خلوص سے پڑھیں اللہ ہم سے ان دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں